الحمد للہ الحمد للہ اللہ على محمد آل محمد غنٰ صلی ابراہیم والا مبارک علام محمد علی محمد غنبارک تعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم احمد المدید عبد کے لمبے ہے گزشتہ ماں کی آخر تبرات بیان کے بعد بھی اعلان ہوا تھا کہ ہماری عالمی اتحاد عالم سمت کراچی کی شعرا نے یہ مشورہ میں طے کیا کہ ہر ماہ کی آخری جمعرات عشا کی نماز کے بعد یا سقوا جامع مسجد میں اصلاحی بیان ہوا کرے گا اور میں نے یہ وضاحت بھی کی تھی کہ آپ کے ہاں کراچی والوں جہاں اصلاحی کا معنیٰ اور ہے اور ہمارے ہاں اصلاحی کا معنیٰ اور ہے آپ کے یہاں اسلاحی کا مطلب یہ ہے کہ عقائد پر بات نہ ہو صرف سامان پر بات ہو اور ہمارے یہاں اسلائی کا ماننا ہے کہ پہلے بات عقائد پر ہو اور صرف بات امال پر ہو عموماً ہم اسلحی بیانات کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو بیان کیا جائے آنکھوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے زبان کی حفاظت کیسے ہے خان کی حفاظت کیسے ہے حالی بد نگری سے بچے غریب سے بچے جا کرنے سے بچے جھوٹ بولنے سے بچے اس کا نام کسراری بیانات تو سب سے اہم بات یہ سمجھایا جائے کہ اپنے دل کو عقائد سے کیسے بتانا ہے امال کی قبولیت کی بنیاد بقائد ہے اگر عقائد میں فساد ہوا امال کی تو ہو گئی ہے تو اصلاح دنوں ہی اتنا کب ہوگی پہلے عقائد تو میں رویات سی دوں اور پھر انسان کے عمال کی تھی میں بھیا شروع کرنے سے پہلے ایک سال رہتا اگر کوئی شخص نماز کو فرض نہیں سمجھتا لیکن پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا سمجھتا ہے لیکن پڑھتا ایک نماز بھی نہیں آپ بتائیں ان دونوں میں سے بہتر آدمی کون ہے بتائیں ایک آدمی نماز کی فرضیت کا قائل نہیں ہے لیکن پڑھتا ہے اور ایک فرضیت کا قائل ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے وہ جیسے کون ہوگا فرضیت کا قائل جو شخص فرضیت کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں وہ نماز پڑھ بھی جائے گا تو اس کو نماز پڑھنے کا جلد ملے گا ہی نہیں اور اگر شخص نماز کی فرضیت کا قائل ہے اور عمل نماز نہیں پڑھتا تو اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے اپنے گناہ کو مانتا بھی ہے اور ہم یہ نہیں کیا کہ اس کا نماز نہ پڑھنا اچھا فعل ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو فرق ماننے کی وجہ سے مسلمان ہے اور نماز کے طرف کی وجہ سے حفاظت ہے اور جو نماز کی فرضیت کا کائر نہیں وہ کافر ہے کافی جنت میں داخل ہوتا کافق جنت میں داخل ہو جائے اب آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ نماز کی فرضیت پر بات کرنا کتنی ضروری ہے ہمارا جو پوری دنیا میں کام ہے میں ہر مجلس سے پہلے کام کو سمجھاتا ہوں تاکہ یار تو ہمارا کام سمجھ آئے ہمارا عالمی اتحاد عال و سمت والماعت اور ہمارے سرودہ ادارہ مرکز عال و شمت والماعت کا بنیادی کام یہ ہے کہ امت کو اس کے عقائد اس کے نظریات اور امت کو صحیح فکر سمجھائے اور یہ بہت بنیادی محنت ہے اور تمام محبوبی بنیاد یہ ہے دن کے کسی بھی شعبے میں آپ کام کریں نظریات اور عقائد کا صحیح ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے اور عقائد اور نظریات کا صحیح ہونا یہ پورے کے پورے دین کی بنیاد ہے ہاں یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی تو پھر کتاب فرمائیں آج دن کے پانچ بجے دنیا ٹی وی پر میرا درخت میں ٹی وی پر جاتا ہوں اور بتاتا ہوں صبح نہیں کیا کہیں گے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں تو میں پرواہی نہیں کرتا کہ آپ کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں جو کام کرنا ضروری ہے وہ میں نے کرنا ہے کام مواقع کرو میں نے سب کرنا ہے کہا مخالفت کرو میں نے سبزی کرنا, کرنا ہے کیونکہ میرے کام کا تعلق آپ کی شعبات سے نہیں ہے میرے کام کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے میں اللہ کے لیے کام کرے تو جب دائیں بائیں تو اٹھنے والی آوازوں سے متأثر ہونا چاہیے آج وہاں دستان میں تھاقت الدین شیعہ فبق ادین شیعہ اب کس تائپ پر گفتگو کی میں نے وہاں یہ بات بری وضاحت سے باندھ کی ایک اقتصادی اختلاف ہے اور ایک فروئی اختلاف ہے اعتقادی اختلافات کا نام فرقہ وریت ہے فروئی اختلافات کا نام فرقہ وریت نہیں ہے احتقادی اختلافات ناقابل برداشت ہوتے ہیں اور کلوز اختلافات یہ قابل برداشت ہوتے ہیں جن کا غریب فرمانا ہوتا ہے ایسے مسائل کو لڑنا کہ جن کے اتفاق ممکن ہو تو جن کے اتفاق ممکن نہ ہو اس کو اختلاف کرنا یہ جی فرقہ وریت نہیں ہوتی اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے آج درس قرآن سنت کے جو مسائل زیر بات آنے ہیں اس کا عنوان ہے مسائل قربانی ہماری خواہش ہے کہ ہر موقع کے مطابق قرآن و سنت اور دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ مسائل بیان کر دیا جائے اور یہ بات میں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں ہر بندہ اپنا ذہن بنا لے ہمارے مسائل کو بیان کرنے کا مقصد تقن یہ نہیں ہے کہ فلام بندے کا ذہن کیا ہے کلام بندہ کس بات کا خیال ہے اور فلام یہ تبدیل کیا ہے ہم اپنے مسائل امت کے سامنے دلائل کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اب اگر وہ مسئلہ کسی کے خلاف ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب نے میرے خلاف تقریب کی ہے حالانکہ میں کسی کے خلاف تقریب نہیں کرتا میں اپنے مسائل کو آپ کی خدمت بھی پیش کرتا ہوں میں اس کی مثال دیتا ہوں ہم اگر آج میں بیان کروں اور میرے بیان کا عنوان ہو سل سے ٹوپی رکھنے کے دلائل میں جان کا نام پگڑی پہننے کی دلائل اس پر میں دلائل لیتا ہوں صبحات کو ساتھ کرتا ہوں اور کل تو جہاں کوئی ایسا شخص جو ننگے سر گھومنے کا عادی ہے تو حقیق صاحب یہ بات کہہ دے کہ مولانا محمد کے ریاض گمن صاحب نے رات ہماری مسجد میں ہمارے خلاف تقریر کی ہے مولانا پوچھے آپ کے خلاف کیا تقریر کی ہے تو کہتے جی میں ننگے سر پھرتا ہوں تو انہیں ننگے صاحب کے خلاف تقریر کی ہے ہم اس کو بات سمجھائی جائے گی میں انہوں نے لنگے سر والوں کے خلاف بیان کیا انہوں نے اپنی ٹوپی اور اپنے پگڑی کے دلائل دیے اپنی ٹوپی اپنی پگڑی کے دلائل دیے آپ نے اس بیان کو اپنے خلاف سمجھا تو آپ کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ بات اچھی طرح راجی نشیل کرنا ہے اس لیے آج کے درد اور آئندہ دروس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے اپنے نظریات اور مسائل دلائل کے ساتھ ہیں اور آپ کو پورا حصوق اور اپنے مسلک پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلک ہمارا مذہب ہمارا نوقص یہ دلائل کی بنیاد پر ہے بغیر دلیل کے نہیں ہے یہ دین میں رکھیں بہت سارے مسائل سب کا بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے سب ایک مسائل میں قربانی کے متعلقہ پیش کرتا ہوں اور قربانی کے متعلقہ مسائل آپ کے یہاں اس کا معنی اور ہے اور میرے یہاں اس کا معنیٰ اور ہے آپ کے قربانی کے مسائل کا مطلب ہوتا ہے کون سا جانور قربانی پہ لگتا ہے کون سا نہیں لگتا یہ آیا وہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ آیا وہ تو ٹھیک ہے اور ہمارے مسائل سے مراد بالکل الگ چیز ہے اور اگر میں پیش کروں گا تو آپ کو خود اندازہ ہوگا میں چار پانچ مسائل پیش کرتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں ہماری بات ذرا مکمل نہیں ہوتی تو مکمل ہونے کے قریب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین احادیث مروی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نمبر دیکھ. یہ سنن ماجہ کی روایت ہے بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رام نے پوچھا مہاجر ازاحی یا رسول اللہ اللہ کے نبی جو ہم قربانی کرتے ہیں اس قربانی کی حقیقت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت وبیک ابراہیم علیہ السلام یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے صحابہ قرآن نے دوسرا سوال کیا تو مالانا کی حا یار رسول اللہ اللہ کے نبی قربانی دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا سواکھ ملے گا آخر ہو میں بالکل شار حسنہ تمہیں ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی روایت ہے امن ام ام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا اہرا کے دم عید کے دن عید الاضحیٰ قربانی کی جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں عید الاضحیٰ پر اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل و جانور کا خون بہانا ہے لگا کہ یومن قیام جو گرو رہا وہ آچارہ ادلاف اندم جو مکان یقہ مین دم نبی پاس نے فرمایا یہ قربانی کے جانور کا کی کیم قربانی کے جانور کے بال اور قربانی کے جانور کے کور قیامت اللہ رب العزت کے سامنے مومن کے اعمال کے طور پر پیش کیے جائیں گے یہ بات اچھی طرح سمجھنا اسی عزی سے مبارک عمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو مسنت عبدال میں روایت موجود ہے علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیبو بیہا انکشا کم قربانی دو اور خوشیوی کے ساتھ قربانی دیا خوشی کے ساتھ مسلم یا تو اس لیے جب بھی کو مسلمان قربانی کرنے کے لیے اپنی قربانی کو قبلہ کی جانب لتا دیتا ہے دم ہوا وہ فرس ہوا بس ہوا مخارت ہی یومن سیامت قیامت کے دنور دن کا ایک جانور کا خون اس جانور کا گوبر اور اس جانور کے بال سو کون یہ قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں اللہ کے دربار دیں مسلمان کے نامۂ امان میں پیش ہوئے یہ احادیث وہ ہیں جو آپ سب نے سنی میں نے تو نئی حدیث صاحب کی خدمت میں پیش نہیں لی کی لیکن ان احادیت سے جو میں نے مسئلہ بیان کرنا ہے وہ شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنا مسئلہ تو سنا ہوگا لیکن مسئلے کے دلائل مجھے کل تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ آپ نے کبھی نہ سنا ہم دیکھو ان تین احادیث میں قربانی کے فضائل بیان کیے اور تینوں احادیث میں جو باتیں قدر مشترک ہیں نمبر ایک اس میں کسی حدیث میں قربانی کے جانور کے گوشت کا اجر ذکر نہیں کیا نمبر دو ان تین احادیث میں جن چیزوں کے اجر کا ذکر کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی قربانی میں استعمال نہیں کرتا آدمی سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قربانی کے جانور کے سین کو استعمال کرتا ہو قربانی کے جانور کے بال کو استعمال کرتا ہو قربانی کی جانور کے خون کو استعمال کرتا ہو قربانی کی جانور کے کور کو استعمال کرتا ہو اور قربانی کے جانور کے گوبر کو استعمال کرتا ہو آج میں صرف کبھی کسی آدمی نے یا آپ کے خاندان میں بھی کسی آدمی نے قربانی کی پانچ چیزیں استعمال کی ہیں نمبر ایک خون نمبر دو بال نمبر تین تین. نمبر چار خور اور نمبر پانچ گوبر کسی استعمال کی کیے کیا استعمال کرتے گوشت کھا لیں گے چنےری کھا لیں گے مس کھا لیں گے گائے کھا لیں گے بات روم کجری کھا لیں گے اور آپ قربانی کی خال کسی کو دے دیں گے لیکن یہ چیزیں کوئی بھی استعمال نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ جو چیزیں قربانی استعمال میں آتی ہیں ان کے نہیں ہے اور جو بھی استعمال نہیں کرتے ان کے جلدی ذکر ہے آخر ایسا کیوں ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں اس کی وجہ سمجھانے کے لیے اگر پوری بات کروں گا تو ہماری ایک پر بات کرے ایک گزر جانا اس لیے میں کیونکہ اور باتیں بھی ساتھ کہنی ہے خلاصہ میں اکثر دیتا ہوں آپ ہمارے علم ہے آپ اس کی طرف بڑی توجہ کے ساتھ اگر ماض فرمائیں گے تو آپ کا دل منتقل ہوگا اور مزید آپ کے درائل جمع فرمانا چاہیں گے تو درائل جمع فرمانے لیں پڑھنا کم از کم آپ کا, کا ذہن ضرور کھل جائے گا آپ کو صرف صدر ہوگا اپنے مسائل کے اوپر قرآن کریم اور احادیث پرانے کریم کے بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث کو پڑھنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرانے کریم میں اور حادیث مبارکہ میں ایک غیر اہم مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے جس سے اہم مسئلہ خود سمجھ میں آتا ہے جو مسئلہ اہم ہے اس پہ دلیل نہیں دی جاتی بلکہ اس کی بجائے جو نسبتا غیر اہم ہے اس پہ دلیل لی جاتی ہے اس اہم دلیل نہیں دی آتی بلکہ غیر اہم پہ دلیل دیتے ہیں اس کی وجہ سے جو اہم مسئلہ وہ خود بہت سمجھ آتا ہے اس پر میں کئی ایک مسائل پیش کرتا ہوں اگر آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے مثلاً نمبر ایک ایک عقیدہ بیان کر لیتے ہیں اور ایک مسئلہ بیان کر لیتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وفاق کے بعد اپنی عبور مبارکہ میں زندہ ہے یہ ہمارا قیدا ہے ہمارا بیدا ہے یہ نہیں دل ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو دل کا نہیں ہے وہ نہ کھڑا کرے کیونکہ ہم نے مناسب تو کرنی نہیں ہے نا دل کا ہے صرف وہ کھڑا کر جو رکھیں آدمی سے کریں لیکن میں آپ کو مجبور تو نہیں کرتا کہ آپ ہاتھ ضرور کھڑا کر میں یہ کہوں جن کا عقیدہ ہے وہ کھڑا ہے جن کا نہیں ہے وہ نیچے رہا نہ میں پر فتوا لگا رہا ہوں نہ میں کو برا کہہ رہا ہوں نہ میں کو لڑ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہم عقیدہ کتنے لوگ جمع ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ امبیا علیہ مسلم وفات کے بعد اپنی قبول مبارکہ میں زندہ ہے ایسا کوئی بندہ آپ سے پوچھے اس عقیدے پر قرآن کریم کی آیت بطور کون سی ہے تو آپ دلیل پیش کرتے ہیں سبھی اموات بل قلعہ کا شعر جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے دعویٰ کیا ہے کون زندہ ہے اور دلیل کیا ہے دعوی ہے انبیاء زندہ ہے اور دلیل شہید زندہ ہے آپ بندہ بندار سے پوچھے جب دعویٰ انبیاء کی زندگی کا ہے تو دلیل میں قرآن کی آئے پیش نبی زندہ ہے دعویٰ کرتے ہو نبی زندہ ہے دلیل پیش کرتے ہو شہید زندہ ہے کال سمجھ آ گیا اچھا اسی طرح ایک مسئلہ سمجھنا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے میں اس فرض نماز کو قضا کرنا ضروری ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے, ہے؟ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں بھی فرما لیں اوزہ کر کہ اگر کوئی شخص بھول کر نماز چھوڑ دے یا سوجے اور نماز رہ جائے جب اس کو یاد آئے یا جب نیند سے بیدار ہو تو اپنی نماز کو پڑھے دعویٰ کیا ہے کہ نماز چھوڑی ہے جان بوجھ کر اور دلیل کیا ہے بھول کر چھوڑ دی تو نماز پڑھے ہو گیا نماز رہے گی دوسرے نماز ادا کرے اب دیکھو دعویٰ اور ہے اور دلیل اور وہ لوگ رہتے ہیں ان کی دلائل بہت کمزور ہے دلائل بہت کمزور ہے جو وہ دعوے کے مطابق دلائل نہیں دیتے اسی پر ہمارے بعض طلبا بھی غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت صحیح دلائل نہیں ہوتے یہ اصل اچھی طرح سمجھیں میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں اور ذیل میں بات بٹھا لیں دعویٰ ہے امبیال سلام زندہ ہے اور دلیل یہ ہے شہید زندہ ہے دعوی ہے جان بوجھ نماز چھوڑی تو پیدا کرے اور دلیل یہ ہے کہ بھول کر نماز چھوڑی تو پذا کرنی چاہیے یہی وجہ ہے اب ان دلائل سے بعض لوگوں کو شکالات پیدا ہوئے کوئی عقیدے میں پھسل گیا کوئی عمل میں پھسل گیا آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو یہ عقیدہ رہتے ہیں کہ امبی علی السلام وفات کے بعد قبل بھی زندہ نہیں ہے جو زندہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں وفات کے بعد پیغمبر کی زندگی کو قرآن میں دلیلی نہیں ہے اور باز آپ کو لوگ ملیں گے کہ اگر کچھ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس نماز کی قضا نہیں ہے کیوں اس لیے کی قضا کا ذکر ہے تو بولنے اور سونے کی صورت میں ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑی پھر قضا کرو اس کا ذکر ہی نہیں ہے اگر ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو اس کے قضا کے تعلق نہیں ہے یہ ہم لوگوں نے مسئلہ پیش کیا اب بظاہر بننا سمجھتے کہ دلائل ان کے مضبوط ہے دلائل بہت کمزور ہے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے زلیم سمجھنے سے پہلے ایک قصور فرمایا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی نے فرمایا جوان حدیث یہاں سے شروع فرزن تو دی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھ چیزیں وہ عطا فرمائی کی بنیاد پر جو پہلے انبیاء کو نہیں ملے پہ کلم کلمہ اور کلیمائے جامعہ دونوں میں فرق کیا ہے کلیما کہتے ہیں لفظ نے ماننا مخرا دن ایسا لفظ جس کا معنی ایک ہو. کلمہ جامعہ کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور اس کے معنی کئی پہلے انبیاء کو کلم ملے اور ہمارے نبی کو جوان اور چلے لے یہ حدیث اب زین میں رکھ لیں میں اب ذریعہ پر بات شروع کرتا ہوں بہت ساری کہنے والی میں نے پہلے آپ سے کہا میں بڑی اقتصاد سے بات چلا رہا اب اگر آپ کے ہاں، یہاں یہاں تقوا جامع مسجد میں امام صاحب نہیں ہے شاہ کی نماز کا وقت ہو گیا اب لوگوں نے پوچھا امام صاحب نہیں تو کوئی نماز پڑھا دے ایک بندے کو دیکھا اس کے سر پہ بگڑی ہے داری ہے ماشاء اللہ لمبا کرتا ہے دیکھنے میں اچھا خاصا آلے محسوس ہوتا ہے آپ جماعت کرا کہا میں عشا کی جماعت نہیں کراؤں گا سوچنے کا وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے با نماز پڑھی اس کو ایک نماز پر ستائیس نمازوں کا اجر ملتا ہے اس لیے میں با جماعت پڑھوں گا پڑھاؤں گا نہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرانے پر ستائیس نمازوں کا اثر نہیں بتایا بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ستائیس کا ادھر اتا... شکر فرمایا اب بالکل بظاہر اس کی دلیل بہت اچھی ہے نا اب ہم اس کو یہ بات سمجھائیں گے اگر امام جماعت نہ کرائے تو بعض جماعت نماز ہو ہی نہیں سکتی بعض جماعت نماز سب بنے گی جب کوئی ایک آدمی جماعت کرائے گا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں یہ بات فرما دیتے کہ جو جماعت کرائے گا تو اس کو ایک نماز پر ستائیس نمازوں کا اجل ملے گا تو ہم مختلف سمجھ سکتے تھے کہ ہمیں ستائیس کا اجل نہیں ملے گا کیوں یہ اجر تو ملتا ہے جماعت کرانے پر ہم جماعت کرا نہیں رہے بلکہ امام کے لیے بعض جماعت رہے ہیں اگر اللہ کے نبی اس حدیث کو امام کے ساتھ بیان کرتے تو آپ خود فرماؤ کہ کیسے مختلف کی ستائیس نمازوں کا اجر سمجھ آ سکتا تھا کبھی بھی نہیں آتا تو جب اللہ کے نبی نے مختصی کے لیے ستائیس نمازوں کے اذر کا احساس فرما دیا تو امام کے لیے ستائیس نمازوں کا اذر خود خود نکل آیا کیوں امام ہوگا تو مختصی کو ادر ملے گا نا اس کا مطلب یہ ہے ایک مختی کو ستائیس نمازوں کا اجر ملے گا اور ایک امام کو ستائیس کا نہیں بلکہ ہر ہر مختی کی ستائیس نمازوں کا اجر امام اکیلے کو ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختدی کی ستائیس نمازوں کا اجر بتایا ہے تو امام کی ستائیس کا خود بہت سمجھ آیا ہے اگر اللہ کے نبی امام کی ستائیش کا اجرب بتا دیتے تو مختری کے ستائیش کا اجر سمجھ میں نہیں آنا تھا کیونکہ امام اہم ہے بہ نسبت مختلف کے امام اعلیٰ ہے بہ نسبت کے تو اعلیٰ کا اجر بتانے سے اذنا کا اجر سمجھ میں نہیں آنا تھا ازنا کا ادر بتانے سے اعلیٰ کا اجر خود بخود سمجھ آ گیا ہے اس عزیز کو بھی آپ سمجھے اس حدیث میں اللہ کے نبی اگر یہ فرماتے کہ قربانی کا جانور اچھا دبا کیا کرو موٹا دبا کیا کرو بہترین دبا کیا کرو کیوں اس لیے کہ جب قربانی کا جانور موٹا ہوگا اس میں گوشت زیادہ ہوگا اور جب تم گوشت اچھا کرو گے یا گوشت کھاؤ گے تو ہمیں بھی زیادہ ملے گا اب کوئی بندہ بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا ہمیں بال پر بھی سواب ملنا ہے کیوں بال تو ہم نے کھانا ہی نہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا ہمیں قربانی کے خون پر بھی ازر ملنا ہے خون تو استعمال کرنا ہی نہیں کوئی ملنا نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جانور کے گوبر کا جرم ملنا ہے گوبر کو نالی میں بہا دینا ہے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جانور کے کور کا جرم ملنا ہے سی کے ملنا ہے اس کو دوبارہ اپنے کچرے کے اندر پھینک دینا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث میں جانور قربانی کا قربانی کے جانور کے گوشت کا جر نہیں بتایا بلکہ کا جرم بتایا بال کا جر بتایا خون کا جرم بتایا اور گوبر बताया بتایا وہ چیزیں جو غیر اہم تھیں ان کا جرم بتایا تو گوشت کا جلد خود بخود سمجھ آیا ہے اگر گوشت کا جرم بتا دیتے ان غیر اہم چیزوں کا نہیں آنا تھا تو غیر اہم کا بتانے سے اہم کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے اگر اہم بتا دیتے تو غیر اہم کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آنا تھا جب یہ کریم صلی نے یہ فرمایا من نہ من سلاطن اور کہ جب آدمی بھول جائے اور نماز رہ جائے یا سوجے اور نماز رہ جائے جب اس کو یاد آئے تو نماز پڑھے اور جب نیند اس کی آنکھ کھلے تو پھر نماز پڑھے اب یہ کیوں سمجھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شاع فرماتے ہیں کہ میری امت کے تین آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھا لیا ہے آدمی سوجے تو بھی اٹھا لیا ہے اور بھول جائے تو, تو بھی اٹھا لیا اگر آدمی سونے کی حالت میں کسی کو گالی دے دے آپ اس کو مارنا شروع کر دے بھائی نے مجھے گالی دی ہے وہ جگہ یار میں کچھ سویا تھا مجھے تو پتہ ہی چلا آپ بھی سوئے یا ساتھ ایک آدمی سویا ہے وہ سونے تھپڑ مارے اور آپ کے چشمے ٹوٹ جائے اسے تیرے سال میں پرچہ تو, تو میرے چشمے توڑ دیا کو جگہ یار معاف کرنا مجھے پتہ ہی چلا سویا ہوا جو تھا پتا نہیں چلا کسی طرح آدمی نے بھول لیا اور روزہ رکھا تھا کچھ کھا لیا روزہ نہیں ٹوٹتا بھئی میں بھول گیا تھا ہم اللہ کے نبی بات سمجھا رہے ہیں کہ سونے کی حالت میں اگر آدمی کام کرے تب بھی معافی ہے اور اگر بھول کر غفلت سے کام رہے گئے تب بھی معافی ہے لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ بھول جائیں تو تب بھی معاف نہیں ہے اور سو جائیں تو تب بھی معاف نہیں تو جو عمل بھولنے اور سو جانے سے معاف نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے معاف کیسے ہو جائے گا اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دیتے کہ جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی نا اس کے لیے پدا کرنا ضروری ہے تو لوگ کہتے میں نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑی میں تو سو گیا تھا میں نے جان بوجھ کرنی چھوڑی میں تو بھول گیا تھا اب اگر جان بوجھ کر چھوڑنے کا مسئلہ بتا دیتے تو سونے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آنا تھا جان بوجھ کر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ بتا دیتے تو بھول کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آنا تھا بھول کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ بتایا ہے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑ کر مسئلہ سمجھ آیا ہے سو جانے کی حالت میں نماز چھوڑنے کا مسئلہ بتایا ہے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے بات جا گی اچھا اسی طرح ابھی ہمارا قیدہ ہے کہ انبیاء امبیالی مسلم اپنے قبروں میں زندہ ہے اللہ رب العزت اگر قرآن کریم میں یہ بات فرما دیتے المبیا احیا انور امبیا اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو انبیاء کی زندگی قبر کی مان لیتے لیکن اسے قبر میں شہید کی حیات سمجھ میں نہیں آنی تھی کیوں لوگ کہتے نبی معصوم ہے نبی پر جبریل اترتا ہے نبی پر بئی آتی ہے نبی تو بہت بڑے آدمی ہیں ان کا تو اعزاز ہے ہم کو قبر میں حیات مل جاتی ہے اور شہید کون ہے ہم جیسا بندہ کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی داڑھی نہیں برکھتا کوئی اور گناہ کرتا ہے اگر یہ میدان میں جا کر شہید ہو گیا اس کو اعزاز کیسے مل سکتا ہے یہ جی قبر میں زندہ ہے تو اللہ اپنے نبی کی حیات کو اگر قرآن کریم میں سراہن بتا دیتے کیسے شہید کی حیات کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آنا تھا لیکن شہید کا مسئلہ بتانے سے نبی کے حیات کا مسئلہ سمجھ آ گیا کیوں شہید نے جس نبی پر ایمان لایا اور نبی کے دین پر جان دی ہے تو کسی نبی پر ایمان لا کر نبی کے دین پر جان دینے سے گناگار آدمی کو یہ اعزاز ملتا ہے اللہ اس کو قبر میں حیات عطا فرماتے ہیں تو جس نبی کی وجہ سے جان دی ہے بتاؤ اس نبی کو قبر میں اس, اس نبی کو قبر میں حیات کیسے نہیں ملے گی تو صحیح نبی کی حیات بتا دیتے تو شہید کی حیات کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آنا تھا اور شہید کی حیات بتانے سے نبی کی حیات کا مسئلہ سمجھ اب سمجھا بتاؤ میں آپ وہ مثال دیتا ہوں جو آپ کو بہت جلدی سمجھ آئے اب اگر ابھی یہ اعلان ہوگا نہیں جیل میں رکھ لیکن اگر اعلان ہو جائے میرے بیان کے ختم ہونے کے بعد بھائی بیان کر لیں اور مستعفی ہو جائے اور اس کے सब آپ سب का کھانے کا انتظام کیا ہوگا یہ اعلان ہو جائے کہ جو لوگ بیان سننے کے لیے آئے ہیں سب کو کھانا کھلایا جائے گا اور میں ناراض ہو بیٹھ جاؤں مولانا صاحب آپ کو مور کے معاف ہے میں کچھ بیان میں نے کیا تو کھانا ان کو کھلاتے مجھے میز مانتی مولانا صاحب اتنے سمجھدار اتنی بسی والی باتیں کرتے ہیں جب ہم نے پانچ سو بندے کو کھانا کھلانا ہے تو تجھے نہیں کھلائیں گے کیا تو کیسا آدمی جلسی والے اعلان کرے بھائی جو سننے والے آئے سب کو کھانا کھلائیں گے اور میں ناراض ہوں کہ میرا اعلان کیوں نہیں ہوا آپ کو خود تعصب ہوگا نا کہ یار مولانا صاحب کیسی بات سے ناراض ہے کیوں جب آپ کو کھانا ملے گا تو مجھے نہیں دے گی بتاؤ آپ سب لوگ کس کی وجہ سے آئے آپ کو کھانا کھلائیں گے تو مجھے نہیں کھلائیں گے یہ بات تو کیا نی ہے لیکن اگر جلسی والے اعلان کریں بہت تھوڑا ہے نے کھانا بھی, خانا بھی خانا میرے کھانے کے اعلان کریں تو آپ سارے ہاتھ دھونا شروع کر دو گے کیوں اگر دو بندے رکے بھی نہ بھئی کھانا دوسرا کہ موری صاحب کا اعلان ہوا چل چلے تم کھانے کے لیے بیٹھا ہے تیلی بریانی چل چلے اب میں بتا رہا ہوں آپ کی کھانے کا اعلان ہو جائے تو میرا کھانا سمجھ آ جانا نہیں اور میرا اعلان ہو جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آپ بات سمجھ آگی ہم میں نے آپ کی خدمت میں مسائل پیش کیے ہیں ذرا گل لیں تاکہ اگلی باتیں آپ کو جلدی سمجھ آئے ایک میں نے مسئلہ اور بیان کرے لیکن اب نہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ ربی کے موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ ربیع المول ہمارا راجی جلسہ ہوگا اس پر میں نے رات میں لانڈی وعدہ کیا تھا میں کشمیر سے انشاءاللہ شاء بیان کروں گا لانڈی ہوا تھا یہاں ہوا تب کسی اور جگہ پہ ہوا تو تب بھی میں انشاءاللہ شاء تفصیل سے بیان کروں گا میں صرف ویسے ادارہ معذور قرآن والوں نے کیا کہ گیارہ بیو کا جلدی ہمارے پاس کرنا ہے اور ان سے وعدہ بھی کیا گزرنا ہے ان شاء اللہ گیارہ بیگوں کا جلسہ ان کے پاس ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ جب گیارہ ہوگا تو پھر بھی ہو جائے گا اور بارہ کے لیے جانے کی ضرورت کیا ہے اگلا مسائل گیم نے نمبر ایک مفتری کا اجر بتایا تو امام کا اجر سمجھ امام کا اجر بتا دیتے تو مختری کا سمجھ میں نہیں آنا بھول جانے اور سو کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ بتایا تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ بتا دیتے تو بھول کر اور سو کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آنا تھا نمبر تین قربانی کے جانور کے بال قربانی کے جانور کا خون کا گوبر اور اس کے سی اور اس کے کھر کا مسئلہ بتایا تو گوشت کا مسئلہ سمجھ آیا اگر گوشت کا مسئلہ بتاتے تو ان کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آنا تھا شہید کے حیات بتائیے تو نبی کے حیات سمجھ میں آئیے نبی کے حیات بتاتے تو شہید کے حیات سمجھ میں نہیں آئی اب ایک سوال اور اس کا جواب دین میں لیں سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانچ چیزوں کی اجر بتایا ہے پانچ چیزوں کے بارے میں اشادت دی ہے نمبر ایک خون نمبر دو سینگ نمبر تین بال نمبر چار خور اور نمبر پانچ گوبر تو گوشت بھی بتا دیتے جب پانچ کو بتایا تو چھٹے کا بتا دیتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممتنی کا اجر بتایا ہے تو نام کا بھی بتا دیتے اگر جب آپ نے بور جانے اور سو جانے کا مسئلہ بتایا ہے تو جان بوجھ کر نماز देते کے مسئلہ بتا دیتے جبان کریم نے شہید کے یاد سراست بیان کی ہے تو نبی کے یاد بھی سراستن بیان کر دیتے کیا فرق تھا سوال سمجھ آ گیا اب جواب سمجھے یعنی آپ سے کئی بار کا میری عادت ہے میں مسئلہ پورا کر دیتا الجن نہ رہے جواب یہ ہے ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہے ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہے ہر مسئلے کو سراختن بیان کرنا حدیث میں یہ نبی کی شان ہے ٹھیک ہے شان ہے نبی کی شان ہے اور اس مسئلے بیان کر دینا اور باقی مسئلے حدیث کی طے میں رکھنا یہ نبی کی شان نہیں بلکہ امن نبی کی شان ہے یہ ہے شان ہے ہمارے حضور کو کل ملے یہ جوامل کلم جتنے مسئلے کتنی حدیثیں یہ کلم ہے یہ کل میں اور مسئلے حضرات اور حدیث یہ زبان القنگ ہے ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں تو اب ایک مسئلہ آپ کو بڑا اہم سمجھ جائے گا اللہ کرے آپ کا دماغ حاضر ہو مغرب الشاک بعد ہم جلدی سے جان رکھتے ہیں کہ حاضر باز ہماری باتیں آپ کی سمیٹ اب ذرا ایک بات سمجھے ہر مسئلے پر حدیث یہ نبی کی شان ہے یہ آخری نبی کی جتنے مسائل اتنی حجیز سے شان ہے اور مسائل زیادہ حدیث سے کم یہ کیسی شان ہے تو جو لوگ ہر مسئلے پر حدیث مانگتے ہیں ایک کمانا انہیں حضور کو نبی مانا ہے اور جو کئی مسائل کے ایک عیسلے لیتے ہیں اس ایک انہوں نے حضور کو آخری حدیبان ہے بات سمجھائی؟ اس لیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا کتنا بڑا ہے ہر مسئلے پر حدیث وہ مانگتا ہے جو نبی مانے اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کو کافی وہ سمجھتا ہے جو حضور کو آپ نبی مانے ہم صرف نبی نہیں آپ نبی مانتے ہیں اس لیے ہم کئی مسائل ایک عزیز کو کافی سمجھتے ہیں اللہ یہ بات آپ کو سمجھنے کی تو ٹھیک فرمائے یہ تھوڑی سی بات سمجھ آ گئی ہے میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا کہ بہت تھوڑی باتیں ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں کے بیان کو وہ جلسے کی صورت میں بیان نہ کرے دس کی صورت میں بیان کریں تاکہ سب تک آپ ان باتوں کو سمجھیں اور آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں ہماری سائنس تو تھی جی لیکن پتہ نہیں پوری کم ہوگی میں نے ان کی گزارش کی تھی آپ لوگ اس کا کریں کہ جو میں مہینے کے آخر میں بیان کروں نا تاکہ اس بیان کو چھپوا لیا کرے اور آئندہ جمعرات پر یہ بیان تقسیم کروا دیا کرے بات ٹھیک ہے یا نہیں بولتے نہیں آ, میں نے تقسیم کا سکتے تھے ٹھیک ہے اور اگر چھپوا لیے اگر آپ خرید لیا کریں تو اب کچھ ٹھیک ہے کچھ ایسا موجود یہ اس طرح سے کام مکمل ہی ہو رہا کہ آپ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے کراچی والے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہم سنتے تھے تو بہت ستی ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں تو بہت بفید ہو اب اگر ایک آدمی اس کے کر لے تو یہ پچیس تیس کا بیان ہزار میں سکھاتا ہوں اور آئندہ جمعہ میں آئندہ جمعرات تقسیم کرا دیا کروں گا تو یہ تحریر اور براب کے ہاتھ آئے گا یا نہیں آپ بتاؤ کتنا مواد آپ کے پاس جمع ہوگا آپ سو سکتے میں نے تو یہاں رات سے کہا کہ آپ اس کے لیے فنکشن میں ہیں چند مت مانگے بس آئندہ جمعرات کو تقسیم کرا دیا گھرے اور ان میں اعلان کرا دیا گھر مفت ہے اور جو حضرات آئندہ دھیان سپنے کی دینا چاہے وہ دے دیں جو نہ دینا چاہے وہ نہ دے کوئی بیس لے گا کوئی, گا کوئی سو دے گا کوئی ہزار دے گا ہو سکتا ہے ایسا بندہ تیار ہو جائے جی یہ کہہ دے کہ بارہ مہینے ہزار روپیہ آپ تقسیم کرا دیا کرو اور پیسے میں اکیلا دے دوں گا نیت تو آپ سارے کر سکتے ہیں کہیں نیت کر سکتے ہیں نا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں زیادہ بندہ دے لیکن نیت کر لیں اور اگر کوئی ایک آدھ بندہ تیار ہو جائے آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کتنا بڑا ستیہ جاریہ ہوگا ابھی دھیان ہوگا رات کمپوز ہو جائے دو دن میں پروف ہو جائے آئندن سب کے آگے اور جب آئندہ میں میں ان تو بیان سفا بڑا ہو اور خوب تقسیم کرا دے اور آئندہ میں جان تیار ہو جائے تاکہ اس میں دلائل آپ کے پاس ماحوظ ہوگی اور اصل اور فری بیان کو پڑھنے کا مزہ اس کو آئے گا جن نے میرا بیان سنا ہوگا جن نے سامنے بیٹھ کے سنا نہیں ہوگا نا اس کو بیان پورا سمجھ میں بھی نہیں آنا اور ان کو اس کالات پیدا ہوتے رہنے ہیں اور جو سامنے بیٹھ کے سن لیں گے اصل بیان پڑھنے کا مزہ ان کو آتا ہے میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے خطبات کا مطالعہ فرمایا کریں اللہ اللہ کہا اور ہماری خواہش کوئی اس راحت کے بعد یہ شمائل شما ترمی حدیث کے نصاب میں شامل ہے اس کی شرح ہے ضبطت اور شماعل کے نام سے جو میں نے جیل کے زمانے میں لکھی تھی اور اب اس میں تقریرات آج مکمل ہو گئی ہیں آج میری تقریر آ گئی ہے پہلی تقریب ڈاکٹر عبدال بنوئی ڈونوا نے لکھی ہے اور اس کے بعد تقریب شعم یوبان کے صدر مدرسے موسی رامن پال پوری صاحب نے جی لکھی ہے۔ یہ تصویریں مکمل ہوگی جتنی آگئی ہے۔ ہم چاہتے تھے آ گئی ہیں ان ہم کوشش کریں گے اس لحاظ کے بعد یہ شماعت کا نام کرم چپ جائے اور ہماری خواہش ہے ہمارے جو دورہ حدیث کے اندر طلبہ پڑتے ہیں پی ایم تک پہنچ جائے تو شماعی جتنی مشکل ہے نا میں خدا کی ذات کو بھروسہ کر کے کہتا ہوں آپ کو کتنے زیادہ آسان نظر آئے گا دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا نائزن حضرات کو کہہ رہا تھا کہ جتنے حضرات نے تقریرات لکھی ہیں نا ان تمام تدویزات ایک نقطۂ اتفاقی ہے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب مولانا حفیظ الرحمان ہزاروی صاحب ڈاکٹر عبدالزاقر صاحب اور مولانا سعید احمد تان پوری صاحب اور دیگر ہمارے صاحب مولانا شاہ صاحب تبیر والے جتنے نسائف نے لکھی ہے نا ایک نقطۂ تقریباً سب نے لکھا ہے کہ مولانا الیاض زمن صاحب کو مشکل بات آسان لفظوں میں سمجھانے کا انہوں نے موقع لیا ہے اس میں ضرورت ایک آسان کتاب ہے جس کو مولوی پڑھ سکتا ہے عوام بھی سمجھ سکتے طلبا کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ دیکھیں گے کراچی کا تاجر بھی سمجھے گا درغاؤل کا طالب علم بھی, بھی سمجھے گا آپ اس کا معاوضہ سمجھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور جو جیل کے اندر بیٹھ کے لکھی ہو وہ کتنی قیمتی کتاب ہوتی ہے آپ کو پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا میں ایسی بات کیا ہوں کے کی میں آئے اللہ کا شکر ہے اس دور میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو جیل کی تناڑیوں میں بھی اپنا تصلیحی کام چھوڑتے نہیں اللہ کا شکر ہے ابھی ایسے بندے موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی نظر جلدی چلیں میں ایسا دو کر باتیں اور کرتا دوسرا مسئلہ سمجھا قربانی کے اندر قربانی کے موقع پر جانور آپ نے کون سا صبح کرنا ہے جو جانور سب کے اتفاقی اس پر میں بات نہیں کرتا مثلا ڑ بکری جمبہ اور گائے اونٹ یہ ایسے جانور ہیں کہ جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے قربانی کے اندر ذبح کرنا چاہیے ایک جانور وہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تو قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں قربانی میں ذبح نہیں کر سکتے ہیں اور تین چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہتے ہیں قربانی میں نہیں دے سکتے اور بعض کہتے ہیں قربانی میں دے سکتے ہیں ہم <tark> بیس کی قربانی کے قائل ہیں لہذا بینک کے قربانی کے دلائل وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے ہم بہت قربانی کے خیر بین کی قربانی کے دلائل کیا ہے وہ آپ یہ جی نشیر فرما لیں نمبر ایک بینس کے بارے میں ہمارے یہاں تاو گیری میں ہے بل جاموس نو البت یہ گائے کی ایک قسم ہے جس کو جاموس کہتے ہیں بکر کی ایک قسم ہے جس کو جاموس کہتے ہیں ہمارے ہاں بکر کے لفظ گائے استعمال ہوتا ہے اور بینٹ لفظے جاموس کے لفظے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں الجاموس نو بکر گائے ہے اور گائے کی ایک قسم جاموس ہے جس کو ہماری زبان میں بھینس کہتے ہیں تو جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بینس کا ہے اور یہ امام آزم ابو حلیفہ یا ہنسی اور لما کی نہیں ہے بلکہ اگر آپ لغت کی کتابیں دیکھیں گے اس کے بھی یہ بات ہے اور باقی آئنا کی رائے دیکھیں اس کے بھی یہ بات ہے اور میں آخر میں ایک مضبوط زبیل پیش کروں گا جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے المنج کے الجانب وار البق یہ لغت کی کتاب ہے یہ گا یہ یہ گائے کی ایک قسم ہے نمبر دو اصل بصیر رحمتہ اللہ علیہ یہ تعدی ہے اور یہ کون ہے کہ آخری صحابی آخری صحابی ابو تو عامر جوہانی رضی اللہ عنہ ان کا انتقال بھی ایک سو دس ڈگری میں ہے اور حضرت امام حسن بسی رحمۃ اللہ کا انتخابی میں ہے یہ ایک احتسابی ہے حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں الجامو منظر البکر کی یہ بیس یہ گائے کے کام کائ مقام ہے آپ چاہے تو گائے کی قربانی دے لو اور آپ چاہو تو بحث کی قربانی دے لو حضرت امام صفیان سعودی رحمۃ اللہ علیہ وفاق سو اکسٹھ ہجری میں طرح جو حکم بحث کا ہے, وہ حکم ہے. امام مالک رحمت اللہ ان کی وفات سو اناسی ہجری میں امام مالک فرماتے ہیں اننا يبقر ان کا نا یہ بکر القرلوحا الجوامی البقرال یہ گائے اور بینس دونوں کا حکم ایک ہی ہے امام ابن المنظر یہ سب سے مضبوط دلیل میں رکھیں ابن المنظر نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب ابن اجماعت اس کے اندر وہ مسائل شکل کیے ہیں جو اجماعی مسائل ہیں البات اجماع حکم الجوانی سے حکم البق امت کے فبحا کا اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھیت کا ہے دلائلی شریف اس طرح نمبر ایک قرآن نمبر دو سنت نمبر تین تشمع. نمبر چار ایک نکتہ زیب میں رکھ لیں آپ کے ذہن میں آ جائے تجمہ امت یہ کتنی بڑی دہلیم ہے تجمہ امتح میں آئے امت. قرآن کریم نے چار دلائل بیان فرمائے نمبر ایک قرآن کریم ایک تجنزلہ ربی کو نمبر دو سنت اور ان کم تم جونی نمبر چار اجماعی امت امین خدا نمبر چار قیاس و اس مجھے نقطۂ ذرا سمجھے قرآن کریم نے چار دلائل بیان فرمائے اور اجماعی امت کے بارے میں قرآن کریم کا سلوک میں ہے مختلف اجماعی امت کے بارے فرمایا بین شاقی کے نمباد ماں تبل جناخا بجٹ سبیر مریم جو امت کے اجماع کا انکار کرے اجماعی مسئلے کو نہ مانے ہم اس کو دو سزائیں دیتے ہیں ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا آخرت میں دنیا میں سزا یہ دیتے ہیں نوی ہی طب اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے اور آخرت میں سدا فونس نہیں جہنم اسے جنت نہیں بلکہ جہنم دیتے ہیں اس جمان کے منقر کے دو سزائے قرآن نے بیان کی ہے کہ دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور آخرت کے اندر جنت نہیں ملتی اتنی سخت بات اللہ نے چار عبل میں سے اجماع امت کے ساتھ بیان فرمائی آخر سے اندازہ فرمائے اجماع امت کتنی مضبوط نہیں ہے اس پر بھی ایک سوال یہ نشی فرما نے ایک سوال اچھا میں ایک بات اور پہلے کر دوں اجماعی امت کے انکار پہ کتنی سزائیں بیان فرمائیں نمبر ایک دنیا میں اور نمبر دو دنیا میں سزا کیا ہے ہےفرت میں سجا کیا ہے یہ دو سزائیں کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے سرائے کریم سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلا وہ شخص جس نے اجماع کا انکار کیا ہے وہ ابلیس ہے سب سے پہلے جس نے اجماع کا انکار کیا وہ کون ہے ضروری اللہ رب العزت نے فرمایا افسدول آدم, آدم علیہ السلام سجدہ کرو ملائی تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ ابلیس اور اجماعون کے لفظ ہیں تمام نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس نے انکار کیا اور اس رکار نے میں سجدہ نہیں کرتا اور سجدہ میں کرنے کی وجہ اللہ رب العزت نے پوچھا یا ابلیس ماں مانا ماں فلک تو ابلیش تو سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ابلیس نے جواب یہ دیا فلکل اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اگلے آدم کو مٹی سے بنایا لہذا آنا خیر ہو من ہو میں اس آدم سے میں تو سجدہ کیوں کروں پرانی گریز میں اب آنکار کیا بس تک مرا تکبر کیا قانون اور فری ثابت ہو گیا تو اجماع کے انکار کی وجہ تکبر ہے اجماع کے انکار کی وجہ تکبر ہے جو وجہ وہاں تھی وہ وجہ یہاں پر ہے پنجاب آدمی تکبر کی بنیاد پر سب کی رائے مسترد کر دے تو ایسے آدمی کو ہدایت کبھی نہیں ملا کرتی ہدایت آدمی سے ملتی ہے تکبر سے کبھی بھی نہیں ملتی اب اس پر ایک سوال سنیں جو ممکن ہے آپ کے ذہن میں ہو یہ ابھی نہیں کباب میں آپ کے ذہن میں آ جانا ہے اور پھر آپ کو فون میں لانا تو نمبر نہیں ملنا تو آپ میرے سوال کا حل کیا کہاں سے نکالیں میری عادت ہے میں بات پوری کرتا ہوں تاکہ گل جب نہ رہے جب قرآن کریم سے ثابت ہوا اجماع کے کی ممکن کی دو سزائیں ہیں ایک سزا دنیا میں کس کو ہدایت ہے؟ نہیں ملتی آپ سوال کریں گے کہ مولانا صاحب ہم نے کتنے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو اجماعی مسائل کے منکر تھے اور اب ہدایت یافتہ ہو کر اجماعی مسائل کو مان لی جائے ایسے رہیں گے نہیں ہم اجماع سے ثابت ہے آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو آج کو مانتے تھے اور آج چھوڑ کر بیس کو مانتے ہیں اجماعی امت کی کو منک ہدایت تو مل گئی پرانے گیس پر کی ہدایت نہیں ملتی ہدایت مل گئی ہے اب بتاؤ ہم قرآن کریم کو تو سچا کہتے جتنا نہیں سکتے لیکن جو بات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اجماع کے منظر کو ہدایت ملی ہے اس کا کیا کریں آپ بات yeah. سمجھ آئی جواب دے نکیل فرمان اجماعی امت کے انکار کی دو وجہ نمبر ایک وجہ زد اور تکبر نمبر دوسری وجہ جنی جو آدمی اجماع امت کا انکار کرے جد اور تکبر کی وجہ سے ایسے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی اور جو انکار کرتا تھا دلیل کی وجہ سے جب اس کو دلیل مل گئی ہے تو اس نے انکار ختم کر دیا ہے تو اس کو ہدایت بھی مل گئی ہے تو دلیل کی بنیاد کا بندہ انکار کرے اور موجود ہو تو ہدایت مل جاتی ہے اور جس کی وجہ انکار کر کے اس کو ہدایت نہیں ملتی تو جن کی ہدایت نہ ملنے کا قرآن نے بیان کیا وہ جس کی وجہ سے ہے اور جو آپ نے دیکھے ہیں وہ دلیل کی وجہ سے مل کر اب کوئی سال والی بات باقی نہیں رہتی جب میں نے ارد کیا کہ جس طرح گرائی کو قربانی میں سفا کرنا جائز ہے اسی طرح بینک کو بھی سفا کرنا جائز اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ قائل ہے ہم قائل نہیں ہیں نمبر ایک وہ لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو قربانی میں سفا کرنا ہے کہتے بھی ہیں بعد علاقوں میں کرتے بھی ہیں اور جب موقع پر دلیل آتی ہے تو پھر آپ ادھر کا شکار ہو جاتے ہیں ہم وقت آنے سے پہلے آپ کو دلیل دے رہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو وہ لوگ جو گھوڑے کی قربانی کے قائل ہیں ان کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے اب روایت دیکھیں آپ کے پاؤں سے زمین نکلے اصل بنتے ابھی بکٹ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نفرنا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقن نہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ کے دور میں گھوڑے کی قربانی کی ہے اور ہم نے گھوڑے کو کھایا ہے صحیح بخاری کے تاب زباء وس سعید و نہر بس اب دیکھو جب بخاری کی روایت آئے گی ایک طرف پیش کہیں گے ایک طرف بخاری شریف ایک طرف ہوگا تریم السلام اور ایک طرف بخاری شریف ایک طرف ہوگی ہدایات شریف ایک طرف ہوگی بخاری شریف تو ان جنگ کا شکار تو آپ ہوں گے صحیح جن کا شکار ہوں گے یہ کیا ہو گیا اب جواب دے رشید فرمانے پہلی بار یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک میں یہاں کا معنی قربانی نہیں ہے یہاں نہ کا معنی ہے زبہ کہ ہم نے زبہ کیا معنی کیا ہے زبان اس کا معنی قربانی نہیں ہے اس کی زرع ایک بخاری میں روایت موجود ہے یہ غلط اسما بن چلی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں زبہ نا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل مدین نہ ہو اللہ کے نبی کی موجودگی میں مدینہ منورہ ہم نے گھوڑا زبا کیا اور پھر گھوڑا کھایا آپ کہیں گے چلو قربانی لیکن کھایا تو ہے نا ایسے درائل میں بعد میں دوں گا پہلے یہ درائل سے بات فرما لیں کہ یہاں نحان نہرنا سے مراد ذبح نہ ہے ایسے مراد قربانی کرنا نہیں بلکہ اس ایسے مراد ذبح کرنا ہے چندر امال کی روایت انہیں اسمہ بنتے ہوئی بکرضی النا سے ہے زبانہ لفظ ہے نمبر تین الموجم البیر نترانی میں روایت انہیں اسمادی ابھی بغل سے ہے کہ یہ زبانہ فرسل اللہ کے رسول اللہ کا اکلنا ہم نے گھوڑا سبا کیا تھا تو پہلے میں یہ ثابت کیا کہ جو بخارجی میں نہرنا ہے اس کا معنی قربانی دینا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی صرف ذمہ کرنا ہے لہذا اس کو قربانی کی جواب تبدیلی پیش کرنا ٹھیک کر نہیں اب ہمارے جو دلائل ہیں کہ قربانی میں جانور کو گھوڑے کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے ہم کہتے ہیں گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں ہے تو گھوڑے کو قربانی میں ذبح کرنا کیسے جائز ہوگا اس ذریعے جواب دیں گے پہلے اپنی دلائل سن لے کہ گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں ہے تو گھوڑے کو قربانی کے طور پر قربانی کے جنہ کیسے جائز ہوگا گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں دلیل دلی قرآن کریم میں ہے ویلا ویگالا وخیلا لبوہ وسیم صحابہ میں سے بچر قرآن باس ردی تنامہ فرماتے ہیں ایک آیت سے پتہ چلتا ہے گھوڑے کا ذبح کر کے کھانا مکرو ہے تو یہ دین میں رکھے جب مطلق مکرو کہا جائے اس میں مغالب مکرو تعلیمی ہوتا ہے گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا مکرو ہے ابن عباس کی دریل سنے دلیلی ہے یہاں اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا پہلے وہ جانور بتائے جن کو ذبح کر کے کھانا جائز ہے اور جب گھوڑے کی باری آئی تو اس کو ان جانوروں کے ساتھ شامل کیا جن کو ذبح نہیں کرتے بلکہ قرآن کہتے تھے سر کا بوسہ وہ ہم نے گھوڑا اور خچر اور گزا تمہیں اس لیے دیا ہے اس پر سواری کرو اور تاکہ یہ تمہارے مال میں زینت کا سبب بنے اگر کھانا جائز ہوتا تو اس کو سواری کی بجائے کھانے والے جانور کے ساتھ ذکر کیا جائے بات سمجھ آئی نمبر دو اللہ امام رحمتہ اللہ علیہ نے کسی آیت کے جلال فرمایا کے اندر ہے امام صاحب کی دلیل یہ ہے اللہ عزت نے جانوروں کا ذکر کیا اور مقرر احسان کا ذکر کیا میں نے تمہیں یہ جانور اس لیے دیا یہ اس لیے دیا یہ اس لیے دیا ہمارے احسانات کو دیکھو اور جب گھوڑے کی باری آئی اور میں نے ترک بوہا میں نے اس لیے دیا کہ تم اس سے سوار ہو اللہ کی سواری سے بڑا احسان یہ خوراک ہے اگر گھوڑا بطور خوراک استعمال ہوتا اللہ سواری کی بجائے اس کو خوراک کے اندر استعمال کرتے اس لیے کہ جتنا رسک احسان ہے اتنا سواری احسان نہیں نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراخت حدیث موجود ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ فرماتے ہیں سرل ابی دعود کے اندر روایت موجود ہے فرماتے اللہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدا گھوڑا اور خچر کھانے سے منع فرمایا ہے جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا اب بتا گھوڑا سبر کر کے کھانے کی گنجائش کیسی ہو سکتی ہے نمبر سات انگوج امل اوسط اتنی پرانی بھی روایت موجود ہے بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن میں خیبر کا موقع تھا اور خیبر کے موقع پر بعد صاحب کلام نے گھوڑے کو سب کر کے ان کے دوست ہڈیا کے اندر ڈال کے پکا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جب کی ملی تو رسول اکرم صلی اللہ فرمایا اللہ تمہیں اس سے بہتر اس سے پقیدہ رشتہ فرمائیں گے لہٰذا ان کو گرا دو پکیری ہلیا صاحب کلام نے گرا دی اور اللہ کے نبی نے منع فرما دیا اب ہم نے چار دلائل پیش فرمائے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں اب اگوان جب جائز نہیں ہے تو اسما بند چندی بکر کیوں کہتی ہے رضی اللہ عنہ اس کا صاف جواب یہ ہے کہ نبی پاک مدینہ منورہ میں آئے اور احکام کا نزول ایسا ایسا ہوا تو پہلے گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز تھا اور بعد میں اللہ کے نبی نے اس کو منسوخ فرما دیا تو منسوخ احبیف پڑے تو کرتے ہیں اور اس پر عمل ہی کیا کرتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیں شراب پہلے پینا حرام نہیں تھا تو شراب پینا ثابت ہے اور جب قرآن کریم نے شراب کو حرام فرما دیا تو عاد نے برتن بھی توڑ دیئے اور جب شراب کا سارا بہا دیا اب کوئی بندہ اس دور کی دلی پیش کرے کہ جب حرمت نہیں نازل ہوئی تو خراب پیا کہ دیکھو جی فراہ نے کیا یہ آگا جائز ہے ہم کہتے ہیں جب حرام نہیں تھا تمہیں اس دور کے پینے کی حدیث نظر آتی ہے تو جب قرآن جب تحریف پہ منع کر دیا گیا تمہیں منع کی حدیث کو نظر نہیں آتی تو اگر پہلے دور میں کھایا وہ حدیث آپ کو نظر آ گئی تو جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تمہیں وہ حدیث کو نظر نہیں آتی تو جن حادیث نے گھوڑے کو صبح کر کے کھانے کا ذکر ہے وہ حادیث منسوخ ہے اور منع میں دیکھ رہا وہادی اچھا میں کہتا ہوں اب ہم کو بھی فائدہ ہوگا اگر سے کہ نہیں جی پہلے منع تھا اور کھانے والے سے بات کیے ہے میں سوال کر دے کہ پہلے منا تھا اور کھانے والے سے بات کی ہے ہم کہتے ہیں یہ ترتیب خلاف فطرت ہے یہ ترتیب خلاف شریعت ہے اس کی وجہ اگر آپ یہ کہہ دیں نا کہ پہلے منع تھا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گھوڑے کا مسئلہ منسوخ دو مرتبہ ہوا دو مرتبہ کیوں پہلے جائز تھا اللہ کی خلق ماں فل سے جمییا ساری چیزیں حلال ہے پہلے حلال تھا پھر اللہ کے نبی نے منع کیا تو حلال منسوخ پہلے ایک بخارہ جائز تھا اللہ کے نبی نے منع کیا تو حلال نہ منسوخ ہو گیا بلکہ حرام ہو گیا پھر آپ نے منع کو منسوخ کر دیا اور کھانے کی اجازت دے دی اب یہ منسوخ ہو گیا اب سلو طلبہ سمجھتے ہیں کہ احسان شریعت میں یہ نف ہونا نصف ہونا یہ اصل نہیں ہے بلکہ نصف نہ ہونا یہ اصل ہے اگر آپ کیا دیں کہ نئی والی سے بات کی ہیں تو پھر گھوڑے کا مسئلہ دو مرہ منسوخ ہوگا کیا پہلے جائز تھا حرام کیا گیا پھر حرام کو منسوخ کیا اور جائز کیا گیا اور اگر ہماری بات مان لیں تو بڑا آسان یہ ہے کہ پہلے حکم نازل نہیں ہوا تھا کھاتے تھے اور بعد حکم نازل ہو گیا تو کھانا چھوڑ دیا اس میں گویا نسل والی بات یہ نہیں رہتی ہم یوں کہیں گے کہ حرمت حکم سے پہلے کھایا جا رہا تھا اور جب حرمت کا حکم نظر آیا تو اس کے کھانے کو حرام کرار دے دیا گیا ہم کھانے کی گنجائش موجود ہے نہیں تو ہے گھوڑے کو سب کر کے کھانا جائز ہی نہیں ہے تو بتاؤ گھوڑے کی قربانی کرنا کیسے جائز ہوگی بات دوسرا ایک زیادہ قابل آپ کا مسئلہ اور یہ مسئلہ پنجاب ضلع سرگودا کے نہیں ہے یہ مسئلہ آپ اس شہر کے راجی کا ہے کتاب کا نام ہے کتابہ ساریہ اور سنب مختب الشتا اور دماغ کے نام امیر ہے اور یہ مدرسہ کراچی میں سرگودا میں نہیں ہے یہاں سے کتاب چتی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ مور کی قربانی جائز ہے جائز ہے مورت کسی بندے نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے غریب آدمی ہے بکرا بہت مہنگا ہے اور میں مورخ دے دو اللہ نے دین میں بہت آسانی رکھی ہے چا. یہ دلیل بیچتی ہے بس اچھا اس سے اگلی بات بتاو ساری جلد چار سوا چالیس پر ہے اصل کی قربانی جائز ہے ساری رہا میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کے سامنے دلیل اور دہی کیا پیش کی آپ دلی سنیں صحیح مسلم میں شداب الجمہ میں روایت ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہو تو مسجد کے ہر دروازے پر اللہ فرشتے بٹھاتے ہیں اور جو آدمی جمعہ کے لیے آتا ہے فریشتے اس سے اجر لکھتے ہیں جو آدمی سب سے پہلے آئے اس کو اجر ملتا ہے وہ اللہ کے راستے میں سب کرنے کا لفظ ہے کہاں سے ملن دن بدرا جو اس کے بعد آئے اس کو ملتا ہے راستے میں ستیہ کرنے کا جو اس کے بعد اللہ کے راستے میں ستیہ کرنے کا اور اس کے بعد آئے کلن یہ دن ججاجا اس کو وجہ ملتا ہے موربی دینے کا اور جو سب سے آخر میں آئے اس کو وزن ملتا ہے یہ دن بئی رہتا انڈا اللہ کے راستے میں دینے گا اور اس کے بعد فریشتے جب خطمہ شروع ہو جاتا ہے تو نامہ مال لپیٹ دیتے ہیں اور اللہ کی فکر کو سننا شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں سردی سے ثابت ہوا کہ قربانی سب سے پہلے اونٹ کی اس کے بعد گائے کی اس کے بعد دندے کی اس کے بعد نوری کی اس کے بعد نوری کے, کے, کے انڈے کی تو دیکھیں اللہ کا نبی فرما رہے اب اس کا جواب بہت آسان ہے دو جواب دیں نشیل فرما رہے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن جانوروں کو قربانی کے دن ذبح کرنے کی بات فرمائی ہے وہ جانور قرآن کریم نے جان فرمائے ہیں بکرا ہو نمبر دو یا نمبر تین گائے ہو یا اونٹ ہو ان کا ذکر کیا ہے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آئے کی شرح خود فرمائی ہے سمایہ یہ من سے نہیں رہے ہیں. اشارہ میں فرمایا یہ آٹھ جانور جو اپنے ہیں جو آپ نے قربانی میں ڈیڑھ بکری گائے اور گائے کے ساتھ شامل ہوگی نا تو قرآن کریم نے جن جانوروں کی بات کی ہے نہ ہی ان میں مرغا ہے نہ ہی ان میں انڈا ہے یہ آزاد مرغی انڈے کی قربانی کے قائل نہیں اور دوسری حدیث میں, رکھتے میں نے پہلے پڑھی تھی امنی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے دم قربانی کے دن اللہ کو محبوب ترین عمل و جانور کا خون بہانا ہے تو انجے کا خون بہا سکتے آپ بتاؤ قربانی خون بہایا جا سکے انڈے کا خون بہانے کا جواز ہی نہیں ہے تو ہم انڈے کا خون باہر ہی سکتے انڈے کی قربانی میں کیسے پیش کریں میں نے اس کی گزارش کی ہے کہ جس کی ہم قربانی کرتے ہیں بحث گولی مانگتے ہم نے دلائل دیے ہیں اللہ ایک بار رائے گئی وہ حضرات کہتے ہیں کہ بحث کی قربانی جائز نہیں ہے ان سے پوچھا کہیں اسے ایک پیش کرتے ہیں کہ بلاد عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی لہٰذا بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں اس زرین کے جواب تو بہت آسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلاد عرب میں بھیس نہیں تھی ذبح نہیں ہوتی تھی گوشت نہیں کھایا جاتا تھا لہذا آج کے دور میں بھی ذبح کر کے گوشت کھانا جائز نہیں اس دور میں بلاج عرب میں اس کا دودھ نہیں ہوتا تھا اب بھی دودھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے نقصان نہیں ہوتا تھا ہم بھی کھانا جائز نہیں ہے تو یہ دلی چیز کرو اور سب سے عجیب سر بات یہ ہے میں کبھی ساتھی ہوتا ہوں مثال کے عرصیہ کرتا ہوں کہ جب آپ قربانی کے دن آئیں تو آپ ایک چیز کا اہتمام فرما لیں اہتمام کیا کرنا ہے جب قربانی کا دن ہو اب ظاہر ہے ابھی تو ہماری قربانی آ رہی ہے یہ گرمی یا سردی کے دن نہیں ہے لیکن آپ لوگ انڈے کو سارے استعمال کرتے ہیں تو اور انڈا استعمال نہیں کرتا آپ لوگ قربانی سے پہلے جسم ناشتے میں انڈے استعمال کرتے ہیں اس انڈے کی تھالیں باہر نہ پھینکا کریں اس کو رکھتے رکھا کریں اور جب قربانی کے دن تیسرا دن ہو پہلا دن ہو دوسرا دن ہو اس وقت آپ کسی دیو بندی میں دستک فون کرنے کے بجائے تو ماتو دعوا کے دستک فون کریں انہیں کہ ہمارے پاس گھر کی کار میں قربانی کی تھالیں موجود ہیں آ کر لے جاؤ وہ آپ سے پوچھیں گے کتنی تھالیں آپ کا نا آپ کسی نہ وہ کسی نے خوش ہوتے ہیں جب آئیں گے تو آپ ان کو ٹوکرا اٹھا کے دے دیں جس کے انڈے کی کھانے موجود ہیں اس نے یہ کیا سات یا ستاو ساری کا حوالہ دے دیں تمہیں جس کی قربانی جائے گی آپ نے قربانی خال بھی رکھ لی ہے دوست ہم نے خود کھائی قربانی کھال آپ کو دے مشکل بات تو نہیں ہے بتاؤ کتنا آسان کام میں ایک مسئلہ اور جانکاری زیادہ چاہوں گا قربانی کے دن کتنے ہیں قربانی کے دن ہمارے یہاں قربانی کے دن ہیں تین نمبر ایک دس سے لحج نمبر دو گیارہ سلحج اور نمبر تین بارہ سلح یہ قربانی مسائل اور بھی ہیں میں بڑے شارک جان کر رہا ہوں کتنے ہیں جی دس جلح گیارہ سے لحج اور بارہ ذیل حج ہمارے ذرائع حضر علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صاحب نام سے مروی ہے کہ قربانی ہوتی ہے یوم النہر یومان عبادت دس دن گیارہ بارہ اور تیرہ یہ ہماری دلیل ہے یہ اضرات کہتے ہیں کہ قربانی تین دن نہیں بلکہ چار دن ہے چوتھے دن کی دلیل کیا ہے دلیل کے بعد صرف ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجام الشریح کے کل لوہ بہن کہ جن دنوں میں نماز نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر الا اللہ اکبر اللہ ولّہ یہ اللہ جو آپ تشریح تجیرہ کے تشریف پڑھتے ہیں جن دنوں میں یہ سارے دن قربانی ادھر ہے اور تشریف دس بھی ہے گیارہ بھی ہے بارہ بھی ہے تیرہ بھی ہے اللہ انہیں بھی فرماتے ہیں جتنے تشریف کے ایام ہیں وہ سارے قربانی کے دن ہیں لہٰذا چوتھے دن بھی قربانی کرنا جائز اس کا سب سے آسان یہ جواب دہ نظیم فرما لیں صنعت کے اعتبار سے روایت کمزور ہے ضعیف ہے بات کہتے ہیں موضوع ہے تو چھوڑ دیں لیکن وہ جواب جو آپ جو دے،, دے سکتے ہیں آپ ان کو بات سمجھائیں کہ اگر اس تدیس کو مان لیا جائے تو پھر قربانی کا آخری دن اگر یہ دس گیارہ بارہ کے بعد تیرہ ذلحج ہے تو پہلا دن پھر نو ذل حج ہونا چاہیے قربانی کے دن چار نہیں بلکہ پانچ ہونے سے کیوں اگر تصویرات سے تشریف یہ تین کے ختم ہوتی ہے تو پھر نوز کو شروع بھی ہوتی ہے اگر سارے تشریف یہ قربانی کے دن ہے تو چار نہ ہوں بلکہ پانچ ہوں اگر ان سے پوچھو نو ذہج کے قائل کیوں نہیں ہو کہتے ہیں حدیث سے تو پتا چلتا ہے کہ پانچ ہونے چاہیے لیکن ہم نو ذہج اس لیے مانتے ہیں کہ امت کا جمعہ ہے کہ نو تو قربانی نہیں ہوتی آپ کہنا جس امت کا قربانی جمعہ ہے کہ نو ذی الحاظ کو قربانی نہیں ہوتی اسی امت کا اجماع ہے کہ سینا سے قربانی نہیں ہوتی جب اجماعت خلاف آ گیا تو مان لیا اور جب اپنے حق میں آ گیا تو مان لیا اور اپنے خلاف آیا تو چھوڑ لیا یہ کون سی ترتیب ہے اگر اجماعت امت کو ماننا ہے تو آپ کے مخالف ہے تو سب ہی مانگنا آپ کے موافق ہے تو کبھی مانگا ایک مسئلہ بیان کرنے لیں ایک مسئلہ اور بھی ہے ہم کو بیان کو تھوڑا وقت کرنے کے لیے نہ تلاوت نہ ناظم کچھ بھی نہیں کرتے فون دن شروع کرتے ہیں تاکہ تھوڑے وقت میں مسائل زیادہ ہو جائے آپ کا استعمال کرتے ہیں ایک مسئلہ ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان میں چراکار کتنے ہونے چاہیے یہاں تک پالک ہے بکری گرد اور ڈمرے کا یہ جو ایک کی طرف سے ایک قربانی کرے یہاں تک پالوق ہے اونٹ کا اور زائ کا ہمارا موقع یہ ہے کہ گائے ہو تب بھی سات آدمی بیٹھ ہو تب بھی سات آدمی اور اونٹ ہو تب بھی سات آدمی یہ ہمارا موقع ہے ان ہند کا کہنا یہ کہ نہیں اگر گائے ہو تو سات آدمی اور اگر اونٹ ہو تو پھر سات آدمی نہیں بلکہ اونٹ ہو تو دس آدمی آپ حیران ہوں گے اور آپ کو سادے ہوگا آپ کو بھی آر آئیں گے کیسے میں مسئلے سنتے جا رہے ہیں یہ مسئلے ہیں لیکن پہلے اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اہم موقع پر یہ مسائل پیش ہوتے ہیں اور آپ کو بات دلیل نہیں ہوتی تو اگر آپ کو بے حد پریشانی ہوتی ہے اور پھر اگر جواب تلاش کرنا شروع کرتے جواب اس کے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کو پہلے یہ سمجھا دینے چاہیے تاکہ موقع پر آپ کو کل نہ ہو تو قربانی کی سرنگا کتنی ہونی چاہیے اور ہمارا موقع کیا ہے اگر قربانی کے اندر اونٹ ہو تب بھی سات اور اگر گائے ہو تب بھی ہماری جدید مسلم کے اندر بھی ہے اور ہماری جلیب جامع ترویزی کے اندر بھی ہے اور دیگر روایات کے اندر بھی ہے جامع ترمیز روایت موجود ہے ہم لبہ نظی خود فرماتے ہیں ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قربانی کی ہم گیا بھی سات آدمی تھے اور ہم اونٹ کے اندر بھی سات آدمی تھے صحیح مسلم روایت جاگ ندی فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہم گائے کے اندر بھی سات آدمی تھے اونٹ کے اندر بھی سات آدمی تھے میں وہ بھی حدیث پیش کریں گے وہ کہتے ہیں حدیث موجود ہے اور یہ جامع تن کے اندر موجود ہے اب اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے قربانی کا دن آ گیا ہم گائے میں سات آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں دس آدمی شریک ہوئے یہ دیکھو حدیث آ گئی ہم آپ کو سات والی ریز دکھائیں گے وہ تو جامعہ ترمدی کے دس والے دکھائیں گے نا اور آپ کو پکڑیں گے کیسے بچی جی اگر دیکھو پہلے اونٹ میں سات ہونے چاہیے اور جامع ترمدی دیکھو کہ انہیں باغ پر ماں ترجیح کہ ہم اونٹ میں ہے دس تنوع نام دیکھو تو سات ہونے چاہیے اور حریف دیکھو تو دس ہونے چاہیے ہدایت شریف دیکھو تو سات ہونے چاہیے اور اگر عیسے باغ دیکھو تو دس ہونے چاہیے اب یہ ساری بحث ہوگی کہ پھر کہانوی حدیث مبارک کے خلاف ہے ہمیں ایسی بات کرتا نہیں اب آپ جلائے اچھی طرح سنیں اظہر امام تر مزی رحمتہ اللہ علیہ نے اظہر عبداللہ بن عباس عظیلہ علم کی حدیث کو پہلے ذکر کیا جس میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے قربانی کا دن آگیا ہم گائے میں سات آدمی شریف تھے اور اونٹ میں دس آدمی شریف تھے اس صبحات جا کے رضی اللہ کے حدیث لائے وہ پھر ماتے کے نبی پاک سلام کے ساتھ ہم تھے اور ہم نے حضور پاک کے دور میں جو قربانی کی ہے جائے نبی ساتھ سے اور اونٹ کے نے بھی آ آگئی حضرت امام ترون رحمت اللہ علیہ نے سہل حدیث بیان کی عبداللہ بن عباس کی اور پھر حدیث بیان کی جا کے عبداللہ رضی اللہ عنہ پہلے حدیث بیان کی دس عیسو والی اور حباز بیان کی سات عسو والی اب ہم عمل کس پہ کریں حضرت امامی ترونتی رحمتہ اللہ عہد عبداللہ بن عباس کی دس والی روایت بیان کی جیسے جابر کی ساتھ والی بیان کی اور جابر والی حدیث کے بعد حضرت امام طرح نے فیصلہ کیا اور میں ابن امل حاضہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابۂ کے کا جو عمل تھا وہ عبداللہ بن عباس کی دس والی حدیث پر نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام کا عمل جابر بن عبداللہ والی حدیث ساتھ والی حصے پر رضی اللہ پرنڈا اور اگر ایک حدیث مطروب جس پر صحابہ نے عمل چھوڑ دیا اور ایک حدیث معمور جس پر صحابہ نے عمل کیا اب ہم عمل کیسے کریں حضرت امام ابو دود رحمت اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے باب ملکوں کے ساتھ اسی طرح اور موقع پہ حضرت امام ابو ابد فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مسئلے پر اللہ کے نبی سے دو حدیثیں آ جائیں نوزرا علامہ صحاب ہو بادہ ہو ہم یہ دیکھیں گے ان دو حدیثوں میں سے صحابہ نے کس پر عمل کیا جس پر صحابہ عمل کریں گے ہم اس کے عمل کریں گے جس کو صحابہ چھوڑ دیں گے اس کو ہم بھی چھوڑ دیں گے صحابہ کرام کو چھوڑ دینا اس بات کی دلید ہے کہ حدیث پہلے دور کی ہے اور صحابہ کے کا عمل کرتے رہنا اس بات کی دلید ہے کہ یہ حدیث باقی دور کی ہے اور ایک ضابطہ یاد رکھ لیں حضرت امام نوبی رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے تو میں پورا مسئلہ بیان کروں گا پھر بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی صرف حضرت امام نوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باب بابل امام باب کے ساتھ حدیث پھر امام نبی کا ضابطہ اور مجھے حاضی آج مسلم و حجیز یا قرون الحاظی سنگتی رونا منصوبہ تم اور بول رہا امام مسلم اور دیگر معیشن کی مبارک عادت یہ ہے کہ وہ پہلے حدیث بولاتے ہیں جو ان کے یہاں منسوخ ہو اور پھر وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں نافک ہو معلوم امام ہوا دس حدیث والی حدیث منسوخ ہے اس لیے پہلے لائے اور سات والی نافک ہے اس کو بات کے اندر لائے اور تیسرا آخری جو آپ یہ رکھ لیں یہ پورے حدیث سے رابطہ ہے ایک حدیث پھیلی ہے جس میں کرنے کا ذکر ہو اور ایک حدیث قولی ہے جس میں فرمانے کا ذکر ہو اگر قولی اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو کولی حجیز کو خیریت عزیز پہ سرجیح ہوتی ہے والی قولی بھی ہے اور خیلی بھی ہے عبداللہ بن عباس والی صرف سیلی ہے اس میں نبی پار کا فرمان نہیں ہے اور جابع والی حدیث کو نبی پار سلم کا فرمان بھی ہے کہ تم گائے کے اندر بھی ساس اون کے اندر بھی ساس شری کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سننے کی توقی اطا فرمائے اور اللہ ہم نے اپنے مسلک اور موقع کو ذرائع کے ساتھ یاد کرنے کی توقی اطافائے الحمد للہ رسول سب کے نیتیاں غلوم کرنا زمانوں سے معاف کرنا درگزر کرنا چارے حضات کو پورا کرنا بیماروں سے سیت ادا کرنا مگروروں کے سرخ ادا کرنا ہمارے رنگ مارے کے دوست کامران کی والدہ تجارو کراچی مقدس کرنا اور جتنے مسلمان و ساتھ ساتھ سب کی مقد فرما درجات بلند فرما قبر محبت فرما لا <سلام> ت آ لفررن ش صبور نا فص الله ظ علىسوري ف خِه محمد المعاال حها قچ